آیت چار کے فقرے و قینہ بنی اسرائیلا فل کتاب سے ماخوذ ہے مگر اس میں موضوع بحث بنی اسرائیل نہیں ہے بلکہ یہ نام بھی اکثر قرآنی صورتوں کی طرح صرف علامت کے طور پر رکھا گیا ہے زمانہ نزول پہلی ہی آیت اس بات کی نشاندہی کر دیتی ہے کہ یہ سورت میراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے میراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا تھا اس لیے یہ سورت بھی انہی صورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئی پس منظر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے بارہ سال گزر چکے تھے آپ کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے سارے جتن کر چکے تھے مگر ان کی تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ گئی تھی عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہ رہا تھا جس میں دو چار آدمی آپ کی دعوت سے متاثر نہ ہو چکے ہوں خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جتھا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھا مدینے میں اوس اور خزرج کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد آپ کی حامی بن چکی تھی اب وہ وقت قریب آ لگا تھا جب آپ کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع ملنے والا تھا ان حالات میں میراج پیش آئی اور واپسی پر یہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے دنیا کو سنایا موضوع اور مضمون اس صورت میں تمبی تفہیم اور تعلیم تینوں ایک متناسب انداز میں جمع کر دی گئی ہیں تمبی کفار مکہ کو کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو اور خدا کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے سمبھل جاؤ اور اس دعوت کو قبول کر لو جسے محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے سے پیش کیا جا رہا ہے ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے نیز زمن بنی اسرائیل کو بھی جو ہجرت کے بعد ان قریب زبانیں وہی کے مخاطب ہونے والے تھے یہ تمبیح کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور اب جو موقع تمہیں محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی بےسط سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور پھر اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو دردناک انجام سے دوچار ہوگے ہو گے تفہیم کے پہلو میں بڑے دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کہ انسانی سعادت و شکاوت اور فلاح و خسران کا مدار دراصل کن چیزوں پر ہے توحید معاد، نبوت اور قرآن کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جا رہے تھے اور استدلال کے ساتھ بیچ بیچ میں منکرین کی جہالتوں پر زجر و وتویق بھی کی گئی ہے تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے وہ بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا دعوت محمدی کے پیش نظر تھا یہ گویا اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے ایک سال پہلے اہل عرب کے سامنے پیش کیا گیا تھا اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ خاکہ ہے جس پر محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم اپنے ملک کی اور پھر پوری انسانیت کی زندگی کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں ان سب باتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں اور کفر کے ساتھ مصالحت کا خیال تک نہ کریں نیز مسلمانوں کو جو کبھی کبھی کفار کے ظلم و ستم اور ان کی کج بحسیوں اور ان کے طوفان قسب و افطراء پر بے ساختہ جھنجلا اٹھتے تھے تلقین کی گئی ہے کہ پورے صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے رہیں اور تبلیغ و اصلاح کے کام میں اپنے جذبات پر قابو رکھیں۔ اس سلسلے میں اسلاح نفس اور تزکیا نفس کے لیے ان کو نماز کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو ان سفات علیہ سے متصف کرے گی جن سے راہ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب پنجوقتا نماز پابندی اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذی أسرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا یہ واقعہ وہی ہے جو اس طلاحن معراج کے نام سے مشہور ہے اکثر اور معتبر روایات کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا حدیث اور سیرت کی کتب میں اس واقعے کی تفصیلات بکثرت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مروی ہیں جن کی تعداد پچیس تک پہنچتی ہے قرآن مجید صرف مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقسا یعنی بیت المقدس تک حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے جانے کی تصریح کرتا ہے اور آہدیث میں بیت المقدس سے عالم بالا کی انتہائی بلندی پر پہنچ کر اللہ تعالی کے حضور میں آپ کی حاضری کا مفصل ذکر کیا گیا ہے اس سفر کی کیا کیفیت تھی یہ عالم خواب میں پیش آیا تھا یا بیداری میں اور آیا حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم بذات خود تشریف لے گئے تھے یا اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے محض روحانی طور پر ہی آپ کو یہ مشاہدہ کرا دیا گیا ان سوالات کا جواب قرآن مجید کے الفاظ خود دے رہے ہیں پاک ہے وہ جو لے گیا سے بیان کی ابتدا کرنا خود بتا رہا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا غیر معمولی واقعہ تھا جو اللہ تعالی کی غیر معمولی قدرت سے رونما ہوا ظاہر ہے کہ خواب میں کسی شخص کا اس طرح کی چیزیں دیکھ لینا یا کشف کے طور پر دیکھنا یہ اہمیت نہیں رکھتا کہ اسے بیان کرنے کے لیے اس تمہید کی ضرورت ہو کہ تمام کمزوریوں اور نقائص سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یہ خواب دکھایا یا کشف میں یہ کچھ دکھایا پھر یہ الفاظ بھی کہ ایک رات اپنے بندے کو لے گیا جسمانی سفر پر سریحن دلالت کرتے ہیں خواب کے سفر یا کشفی سفر کے لیے یہ الفاظ کسی طرح موزوں نہیں ہو سکتے لہذا ہمارے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ یہ محض ایک روحانی تجربہ نہ تھا بلکہ ایک جسمانی سفر اور عینی مشاہدہ تھا جو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کو کرایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَا تَتَّخِذُوا من دُونِ وَكِيلًا ہم نے اس سے پہلے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا اس تاقید کے ساتھ کہ میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہ بنانا یعنی اعتماد اور بھروسے کا مدار جس پر توکل کیا جائے جس کے سپرد اپنے معاملات کر دیے جائیں جس کی طرف ہدایت اور استمداد کے لیے رجوع کیا جائے ذلیت من حملنا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا اور نوح ایک شکر گزار بندہ تھا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنَ الارض مرتين پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبع کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں فساد عظیم برپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے کتاب سے مراد یہاں تورات نہیں ہے بلکہ صحف آسمانی کا مجموعہ ہے جس کے لیے قرآن میں اصطلاح کے طور پر لفظ الکتاب کئی جگہ استعمال ہوا ہے فَإذا جاء وعد بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا اُنِ بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا آخرِ کار جب ان میں سے پہلی سرکشی کا موقع پیش آیا تو اے بنی اسرائیل ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو نہایت زور آور تھے اور وہ تمہارے ملک میں گھس کر ہر طرف پھیل گئے یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر ہی رہنا تھا اس سے مراد وہ ہولناک تباہی ہے جو آشوریوں اور اہل بابل کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر نازل ہوئی ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم وجعلناكم اكثر نفيرا اس کے بعد ہم نے تمہیں ان پر غلبے کا موقع دے دیا اور تمہیں مال اور اولاد سے مدد دی اور تمہاری تعداد پہلے سے بڑھا دی ان احسن تم احسن تم لی کم اص تم فلح فبد الخی ریہ سو اجوہ کم علی كما دخلوه اول علو دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے برائی ثابت ہوئی پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے دشمنوں کو تم پر مسلط کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور مسجد بیت المقدس میں اسی طرح گس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اسے تباہ کر کے رکھ دیں اس سے مراد رومی ہیں جنہوں نے بیت المقدس کو بالکل تباہ کر دیا بنی اسرائیل کو مار مار کر فلسطین سے نکال دیا اور اس کے بعد آج 2000 سال سے وہ دنیا بھر میں پراگندہ اور منتشر ہیں۔ آسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنما للكافرين حصيرا ہو سکتا ہے کہ اب تمہارا رب تم پر رحم کرے لیکن اگر تم نے پھر اپنی سابق روش کا ایاادہ کیا تو ہم بھی پھر اپنی سزا کا ایادا کریں گے اور کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے <سلام> وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بلکل سیدھی ہے جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور جو لوگ آخرت کو نہ مانے انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے بالخوئی وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا انسان شر اس طرح مانگتا ہے جس طرح خیر مانگنی چاہیے انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے یہ جواب ہے کفار مکہ کی ان احمکانہ باتوں کا جو وہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ ول وسلم سے کہتے تھے کہ بس لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈرایا کرتے ہو اوپر کے بیان کے بعد مان یہ فقرہ ارشاد فرمانے کی غرض اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ بے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگتے ہو تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے تو اس کی کیا گت بنتی ہے اس کے ساتھ اس فکرے میں ایک لطیف تمبی مسلمانوں کے لیے بھی تھی جو کفار کے ظلم اور ستم اور ان کی ہٹ دھرمیوں سے تنگ آ کر کبھی کبھی ان کے حق میں نزول عذاب کی دعا کرنے لگتے تھے حالانکہ ابھی انہی کفار میں بہت سے وہ لوگ موجود تھے جو آگے چل کر ایمان لانے والے اور دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے تھے اس پر اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انسان بڑا ہی بے صبرا واقع ہوا ہے ہر وہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بر وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے حالانکہ بعد میں اسے خود تجربے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے حق میں خیر نہ ہوتی وجعلنا اللیل بہ نیت لی وجال نیتو برتلؤ فل موبی کلتا دس نل سکو لو تفس دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور و سال کا حساب معلوم کر سکو اسی طرح ہم نے ہر چیز کو الگ الگ ممیز کر کے رکھا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں لٹکا رکھا ہے یعنی ہر انسان کی نیک بختی اور بد بختی اور اس کے انجام کی بھلائی اور برائی کے اسباب و وجوہ خود اس کی اپنی ذات ہی میں موجود ہیں اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا اقرأ کتابك بنفسك اليوم کا حصیب پڑھ اپنا نام امال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے من اہتدہ فإنما يہتدی لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزروازرت وزر اخرى وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا جو کوئی راہ راست اختیار کرے اس کی راست روی اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک مستقل اخلاقی ذمہ داری رکھتا ہے اور اپنی شخصی حیثیت میں اللہ تعالی کے سامنے جواب دے ہے اس ذاتی ذمہ داری میں کوئی دوسرا شخص اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ لوگوں کو حق و باطل کا فرق سمجھانے کے لیے ایک پیغمبر نہ بھیج دیں وَإِذَا أَرَدْنَا أَن جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جس حقیقت پر اس آیت میں متنبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک معاشرے کو آخر کار جو چیز تباہ کرتی ہے وہ اس کے کھاتے پیتے خوشحال لوگوں اور اونچے طبقوں کا بگاڑ ہے جب کسی قوم کی شامت آنے کو ہوتی ہے تو اس کے دولت مند اور صاحب اقتدار لوگ فہش و فجور پر اتر آتے ہیں ظلم و ستم اور بدکاریاں اور شرارتیں کرنے لگتے ہیں اور آخر یہی فتنہ پوری قوم کو لے ڈوبتا ہے لہذا جو معاشرہ آپ اپنا دشمن نہ ہو اسے فکر رکھنی چاہیے کہ اس کے ہاں اقتدار کی باغیں اور معاشی دولت کی کنجیاں کم ظرف، اور بد اخلاق لوگوں کے ہاتھ میں نہ جانے پائیں پائے مِنَ مِن دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے نن کیا نئی دلت اجل ن لفی ہم نش الی منسم جعلنا له ثم جعلنا له جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل کرنے والے فائدوں کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا ہو پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر نسائ مشکور اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے صحیح کرے جیسی کہ اس کے لیے صحیح کرنی چاہیے اور ہو وہ مومن تو ایسے ہر شخص کی سہی مشکور ہوگی یعنی اس کے کام کی قدر کی جائے گی اور جتنی اور جیسی کوشش بھی اس نے آخرت کی کامیابی کے لیے کی ہوگی اس کا پھل وہ ضرور پائے گا محبور ان کو بھی اور ان کو بھی دونوں فریقوں کو ہم دنیا میں سامانے زیست دیے جا رہے ہیں یہ تیرے رب کا عطیہ ہے اور تیرے رب کی اتا کو روکنے والا کوئی نہیں ہے انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض اکبر جاتیوں اکبر مگر دیکھ لو دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کیسی فضیلت دے رکھی ہے یعنی دنیا ہی میں یہ فرق نمایا نظر آتا ہے کہ آخرت کے طلبگار دنیا پرست لوگوں پر فضیلت رکھتے ہیں یہ فضیلت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کے کھانے اور لباس اور مکان اور سواریاں اور تمدن اور تہذیب کے ٹھاٹ ان سے کچھ بڑھ کر ہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاتے ہیں صداقت دیانت اور امانت کے ساتھ پاتے ہیں اور وہ جو کچھ پا رہے ہیں ظلم سے بے ایمانیوں سے اور طرح طرح کی حرام خوریوں سے پا رہے ہیں پھر ان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اعتدال کے ساتھ خرچ ہوتا ہے اس میں سے حقداروں کے حقوق ادا ہوتے ہیں اس میں سے سائل اور محروم کا حصہ بھی نکلتا ہے اور اس میں سے خدا کی خوشنودی کے لیے دوسرے نیک کاموں پر بھی مال سرف کیا جاتا ہے اس کے برعکس دنیا پرستوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ بیشتر عیاشیوں اور حرام کاریوں اور طرح طرح کے فساد انگیز اور فتنہ خیز کاموں میں پانی کی طرح بہایا جاتا ہے اسی طرح تمام حیثیتوں سے آخرت کے طلبگار کی زندگی دنیا پرست کی زندگی سے برتر ہوتی ہے اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوگی مخمول تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا ورنہ ملامت زدہ اور بے یار و مددگار بیٹھا رہ جائے گا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 فلا تقل لهما ولا وقل لهما قولاً تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں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 جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا کان للاوابین فین تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسے سب لوگوں کے لیے درگزر کرنے والا ہے جو اپنے قصور پر متنبے ہو کر بندگی کے رویے کی طرف پلٹ آئے رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق فضول خرچی نہ کرو اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے و ا م ا ت ع ر ض ا ع ن ه غ ا ر ح م ت م ر ب ك اگر ان سے یعنی حاجت مند رشتہ داروں مسکینوں اور مسافروں سے تمہیں کترانا ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم امیدوار ہو تلاش کر رہے ہو تو انہیں نرم جواب دے دو وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبَسُطَهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ لو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور آجز بن کر رہ جاؤ ہاتھ باندھنا استعارا ہے بخل کے لیے اور اسے کھلا چھوڑ دینے سے مراد ہے فضول خرچی انسوئ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَأًا كَبِيرًا اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے زنا کے قریب نہ پھٹکو وہ بہت برا فیل ہے اور بڑا ہی برا راستہ فلا يسرف في القتل إنه كان قتل نفس کا ارتقاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے اصل الفاظ ہیں اس کے ولی کو ہم نے سلطان عطا کیا ہے سلطان سے مراد یہاں حجت ہے جس کی بنا پر وہ قصاص کا مطالبہ کر سکتا ہے پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے قتل میں حد سے گزرنے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور وہ سب ممنوع ہیں مثلا جوش انتقام میں مجرم کے علاوہ دوسروں کو قتل کرنا یا مجرم کو عذاب دے دے کر مارنا یا مار دینے کے بعد اس کی لاش پر غصہ نکالنا یا خوں بہا لینے کے بعد پھر اسے قتل کرنا وغیرہ اس کی مدد کی جائے چونکہ اس وقت تک اسلامی حکومت قائم نہ ہوئی تھی اس لیے اس بات کو نہیں کھولا گیا کہ اس کی مدد کون کرے گا ہجرت کے بعد جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو یہ طے کر دیا گیا کہ اس کی مدد کرنا اس کے قبیلے یا اس کے حلیفوں کا کام نہیں بلکہ اسلامی حکومت اور اس کے نظام عدالت کا کام ہے کوئی شخص یا گروہ بطور خود قتل کا انتقام لینے کا مجاز نہیں ہے بلکہ یہ منصب اسلامی حکومت کا ہے کہ حصول انصاف کے لیے اس سے مدد مانگی جائے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغْ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كان مَسْئُولًا مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے عہد کی پابندی کرو بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی تم بال قسل مستفی احسن تیلا پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو تو ٹھیک ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور بلحاظ انجام بھی یہی بہتر ہے وَلَا تقف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَاً کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو اس ارشاد کا منشا یہ ہے کہ لوگ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہم و گمان کے بجائے علم کی پیروی کریں یقیناً آنکھ کان اور دل سبھی کی باز پرس ہونی ہے وَلَا تَمشی ن تخری پولا زمین میں اکڑ کر نہ چلو تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو الو بیل کا کیا نہ سی او کا مکوں ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یعنی ان احکام میں سے جس حکم کی بھی نافرمانی کی جائے وہ ناپسندیدہ ہے ذلك ممّا اوحا یہ <مَدْحُورًا> <تصفيق> وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وہی کی ہیں اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر اس فرمان کا مخاطب ہر انسان ہے مطلب یہ ہے کہ اے انسان تو یہ کام نہ کر افا کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے نوازا اور خود اپنے لیے ملائکہ کو بیٹیاں بنا لیا بڑی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرَانِ لِلَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں لو كان كما الى سبيلاً اے نبی ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے و پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں سب بہو سب تب اللہ ان سب بہو بی ہم لو تصبی ہوں امو کر نلی منوف اس کی پاکی تو ساتو آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں یعنی ساری کائنات اور اس کی ہر شے اپنے پورے وجود سے اس حقیقت پر گواہی دے رہی ہے کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور جو اس کی پروردگاری اور نگہبانی کر رہا ہے اس کی ذات ہر ایب اور نقص اور کمزوری سے منزہ ہے اور وہ اس سے بالکل پاک ہے کہ خدائی میں کوئی اس کا شریک اور سہیم ہو کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کی ہمد کے ساتھ اس کی تصبیح نہ کر رہی ہو مگر تم ان کی تصبیح سمجھتے نہیں ہو حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں فیم ابل اللہ ادب رن فو اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں یعنی آخرت پر ایمان نہ لانے کا یہ قدرتی نتیجہ ہے کہ آدمی کے دل پر قفل چڑھ جائیں اور اس کے کان اس دعوت کے لیے بند ہو جائیں جو قرآن پیش کرتا ہے قرآن کی تو دعوت ہی اس بنیاد پر ہے کہ دنیوی زندگی کے ظاہری پہلو سے دھوکہ نہ کھاؤ حق اور باطل کے فیصلے اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہوں گے نیکی وہ ہے جس کا اچھا نتیجہ آخرت میں نکلے گا خاص دنیا میں اس کی وجہ سے انسان کو کتنی ہی تکلیفیں پہنچیں اور بدی وہ ہے جس کا نتیجہ آخرت میں لاز برا نکلے گا خاص دنیا میں وہ کتنی ہی لذیذ اور مفید ہو اب جو شخص آخرت ہی کو نہیں مانتا وہ قرآن کی اس دعوت پر کیسے توجہ دے سکتا ہے اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں یعنی انہیں یہ بات سخت ناگوار ہوتی ہے کہ تم بس ایک اللہ ہی کو مالک اور مختار قرار دیتے ہو اور اسی کی تعریفوں کے گن گاتے ہو وہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب شخص ہے جس کے نزدیک علم غیب ہے تو اللہ کو قدرت ہے تو اللہ کی تصرفات اور اختیارات ہیں تو بس ایک اللہ ہی کے آخر یہ ہمارے آستانوں والے بھی کوئی چیز ہیں کہ نہیں جن کے ہاں سے ہمیں اولاد ملتی ہے بیماروں کو شفا نصیب ہوتی ہے کاروبار چمکتے ہیں اور منہ مانگی مرادیں براتی ہیں نفن کام نجونا ظلم مصور ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو در اصل کیا سنتے ہیں اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شہر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو کفارے مکہ کا حال یہ تھا کہ چھپ چھپ کر قرآن سنتے اور پھر آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ اس کا توڑ کیا ہونا چاہیے بسا اوقات انہیں اپنے ہی آدمیوں میں سے کسی پر یہ شبہ بھی ہو جاتا تھا کہ شاید یہ شخص قرآن سن کر کچھ متاثر ہو گیا ہے اس لیے وہ سب مل کر اس کو سمجھاتے تھے کہ اجی یہ کس پھیر میں آ رہے ہو یہ شخص تو سہر زدہ ہے یعنی کسی دشمن نے اس پر جادو کر دیا ہے اس لیے بہکی بہکی باتیں کرنے لگا ہے كيف ضربوا لك فضلوا فضلوا فلا سبيلا دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں یہ بھٹک گئے ہیں انہیں راستہ نہیں ملتا کن اِنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ اوکی سوری کھم فسون کلکم او خلقا مما يكبر في من قل, الذي أول إليك قل عسى ان يكون قريبا یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بائید تر ہو، پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے وہ ضرور پوچھیں گے انغاد کے معنی ہیں سر کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف ہلانا جس طرح اظہار تعجب کے لیے یا مزاق اڑانے کے لیے آدمی کرتا ہے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب تم کہو کیا عجب کے وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہی وتظنون ان لبثتم ان لا قلیلاں جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی دیر ہی اس حالت میں پڑے رہے ہیں یعنی دنیا میں مرنے کے وقت سے لے کر قیامت کے روز اٹھنے کے وقت تک کی مدت تم کو چند گھنٹوں سے زیادہ محسوس نہ ہوگی تم اس وقت یہ سمجھو گے کہ ہم ذرا دیر سوئے پڑے تھے کہ یکا یک شورے محشر نے جگہ اٹھایا وَقُلْ يَقُولُ الَّتِي هِي احسن ان الشَّيطانَ يَنزغ بَيْنَهُم، إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ سنیا دو اور اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو یعنی مخالفین خواہ کیسی ہی ناگوار باتیں کریں مسلمانوں کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بے حدگی کا جواب بے حدگی سے دینا چاہیے انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو برحق ہو اور ان کی دعوت کے وقار کے مطابق ہو دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے يرحمكم او يعذبكم وما ارسلناك تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے یعنی اہل ایمان کی زبان پر کبھی ایسے دعوے نہیں آنے چاہیے کہ ہم جنتی ہیں اور فلاں شخص یا گروہ دوزخی ہے اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے وہی سب انسانوں کے ظاہر اور باطن اور ان کے حال اور مستقبل سے واقف ہے اسی کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس پر رحمت فرمائے اور کسے عذاب دے ایک مسلمان اصولی حیثیت سے تو یہ کہنے کا ضرور مجاز ہے کتاب اللہ کی روح سے کس قسم کے انسان رحمت کے مستحق ہیں اور کس قسم کے انسان عذاب کے مستحق مگر کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ فلاں شخص کو عذاب دیا جائے گا اور فلاں شخص بخشا جائے گا اور اے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے ربو کیا دبور تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی دعوت کو زبور دی تھی قُلِدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا ہی شرک نہیں ہے بلکہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا یا اس کو مدد کے لیے پکارنا بھی شرک ہے علا ربی ملو سیلت اون اق رب ارجون اے ارجون رحمت ہوں خوف ندب اندب ربی کا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون ان سے قریب در ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مشرقین کے جن معبودوں اور فریاد رسوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان سے مراد پتھر کے بت نہیں ہیں بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے برگزیدہ انسان حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُحْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا کان ذلك في الكتاب اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون وَآَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّا قَتَ مُبْصِرَةً فَضَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآَيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں یہ کفار کے اس مطالبے کا جواب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ان کو کوئی معجزہ دکھائیں مدہ یہ ہے کہ ایسا موجزہ دیکھ لینے کے بعد جب لوگ اس کی تکزیب کرتے ہیں تو پھر محالہ ان پر نزول عذاب واجب ہو جاتا ہے اور پھر ایسی قوم کو تباہ کیے بغیر نہیں چھوڑا جاتا اب یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ایسا کوئی موجہ نہیں بھیج رہا ہے مگر تم ایسے بیوقوف لوگ ہو کہ موجے کا مطالبہ کر کے سمود کے سے انجام سے دوچار ہونا چاہتے ہو چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے ایلانیا اونٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں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 یاد کرو اے نبی ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اشارہ ہے میراج کی طرف یہاں لفظ رویا خواب کے معنی میں نہیں ہے بلکہ آنکھوں دیکھنے کے معنی میں ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے یعنی زقوم جس کے متعلق قرآن میں خبر دی گئی ہے کہ وہ دوزخ کی تہ میں پیدا ہوگا اور دوزخیوں کو اسے کھانا پڑے گا اس پر لانت کرنے سے مراد اس کا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا یعنی ہم نے ان کی بھلائی کے لیے تم کو میراج کے مشاہدات کرائے تاکہ تم جیسے صادق اور امین انسان کے ذریعے سے ان لوگوں کو حقیقت نفس العمری کا علم حاصل ہو اور یہ متنبے ہو کر راہ راست پر آ جائیں مگر ان لوگوں نے الٹا اس پر تمہارا مزاق اڑایا ہم نے تمہارے ذریعے سے ان کو خبردار کیا کہ یہاں کی حرام خوریاں آخرکار تمہیں زقوم کے نوالے کھلوا کر رہیں گی مگر انہوں نے اس پر ایک ٹٹھا لگایا اور کہنے لگے ذرا اس شخص کو دیکھو ایک طرف کہتا ہے کہ دوزخ میں بلا کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت اگیں گے ہم انہیں تمبیح پر تمبیح کیے جا رہے ہیں مگر ہر تمبیح ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا عِبَلِينَ سجدوں اور یاد کرو جب ہم نے ملائکا سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدا کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تے مٹی سے بنایا ہے پھر وہ بولا دیکھ تو سہی کیا یہ اس قابل تھا کہ تُو نے اسے مجھ پر فضیلت دی اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے اجل بال شارکھ ہوں وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا تُو جس جس کو اپنی دعوت سے فسلا سکتا ہے فسلا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھالا مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجہ لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کا وکیلا یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الْبَرِّ کا إِلَّا إِلَّا وَكَانَ الْإِنسَانُ کفو جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے مو موڑ جاتے ہو انسان واقعی بڑا ناشکرہ ہے اَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا او يرسل عليكم حاصباً ثم لا لكم اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ ام امی تم ائی دن اخرو فیو سی لال فیور فیور بھر تم سم مل تجڑ کم آلئی نبی تبیا اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے وَلَقَدْ ہوں کثرین خن تفبیل یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمائن فوقیت بخشی یوم ندعو کل اناس بی امامهم فمن اوٹی کتابہو بیمینہی فاولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا بول اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے نبی ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وہی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے کہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے تَرْكَنُ شَيْئًا اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے ضعف وضعف ثم لا تجد لك علينا نصيرا لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے وإن كدوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واذا اللا يلبثون خلافك الا قليلا اور یہ لوگ اس بات پر بھی دلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سد زمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے سن یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے الفجر ان الفجری الفجر كان مشہور نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اس میں زہر سے لے کر عشاء تک کی چاروں نمازیں آ جاتی ہیں اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے اور قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے خاص طور پر اس کے گواہ بنتے ہیں کیونکہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے محمود اور رات کو تحجد پڑھو تحجد کے معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنے کے پس رات کے وقت تحجد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رات کا ایک حصہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے یعنی دنیا اور آخرت میں تم کو ایسے مرتبے پر پہنچا دے جہاں تم محمود خلائق ہو کر رہو ہر طرف سے تم پر مدہ اور ستائش کی بارش ہو اور تمہاری ہستی ایک قابل تعریف ہستی بن کر رہے وجالی وجالی سلطان سیا اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے میرے اقتدار کو میرا مددگار بنا دے یعنی یا تو مجھے خود اقتدار عطا کر یا کسی حکومت کو میرا مددگار بنا دے تاکہ اس کی طاقت سے میں دنیا کے بگاڑ کو درست کر سکوں فواہش اور معاصی کے اس سیلاب کو روک سکوں اور تیرے قانون عدل کو جاری کر سکوں کو اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا وہ ادھر میں انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ ایٹھتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے اعلم بمن اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں روح سے مراد جان ہے یعنی لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم سے روح حیات کے متعلق پوچھا تھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے اور اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے لیکن ربط عبارت کو نگاہ میں رکھ کر دیکھا جائے تو صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روح سے مراد روح نبوت یا وہی ہے اور یہی بات سورہ نحل آیت دو سورہ مومن آیت پندرہ اور سورہ شورا آیت باون میں بیان ہوئی ہے سلف میں سے ابن عباس قطع رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ تفسیر اختیار کی ہے اور صاحب روح المعانی حسن اور قطادہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ روح سے مراد جبرائیل ہیں اور سوال دراصل یہ تھا کہ وہ کیسے نازل ہوتے ہیں اور کس طرح نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے قلب پر وہی کا علقا ہوتا ہے وَنَشِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِاللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اور اے نبی ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ گے۔ جو اسے واپس دلا سکے إلا من ربك إن كان عليك كبيراً یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے نہ باب کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ كُفُورًا ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے او تكون لك جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرات جے تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رما کر دے او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعوی ہے یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے برکی سمند مقی و ال مقی کت تو نیلا ل نیل کل بشر سولہ یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں اے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں م م من سو مینوج مل کو لو اب آشور وسو لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ, لنزلنا عليهم مِنَ السَّمَاءِ مدر وصول ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے الکابل شہید بس اے نبی ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز ادھے منہ کھینچ کر لائیں گے اندھے گونگے اور بہرے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے انہم کفروا بآیاتنا وقالوا وقالوا ائذا کنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جدیدا یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا مثلا لهم أجل لا فيه الظالمون إلا كفورا کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے اللہ تم تم لکھو نز رحمت ربی سکھ تم خوشیت سنو کا تور اے نبی ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے مشرقین مکہ جن نفسیاتی وجوہ سے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے ان میں سے ایک وجہ یہ تھی اس طرح انہیں آپ کے فضل اور شرف کو ماننا پڑتا تھا اور اپنے کسی معاصر اور ہم چشم کا فضل ماننے کے لیے انسان مشکل ہی سے آمادہ ہوتا ہے اسی پر فرمایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کی بخیلی کا حال یہ ہے کہ کسی کے واقعی مرتبے کا اقرار اور اعتراف کرتے ہوئے بھی ان کا دل دکھتا ہے انہیں اگر کہیں خدا نے اپنے خزانہ ہائے رحمت کی کنجیاں حوالے کر دی ہوتی تو وہ کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے وَلَقَدْ ہم نے موسا کو نو نشانیاں عطا کی تھیں جو سریح طور پر دکھائی دے رہی تھی ان نو نشانیوں کی تفصیل سورہ آراف میں گزر چکی ہے اب یہ تم خود بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسا ان کے ہاں آئے تو فرون نے یہی کہا تھا نا کہ اے موسا میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سہر زدہ آدمی ہے قال لقد مسمور نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں یہ بات حضرت موسا علیہ السلام نے اس لیے فرمائی کہ ایک پورے ملک میں کال پڑ جانا یا لاکھوں مربع میل زمین پر پھیلے ہوئے علاقے میں مینڈک کا ایک بلا کی طرح نکلنا یا تمام ممالک کے غلے کے گوداموں میں گھن لگ جانا اور ایسے ہی دوسرے عام مسائب کسی جادوگر کے جادو یا کسی انسانی طاقت کے کرتب سے رونمان نہیں ہو سکتے جادوگر صرف ایک محدود جگہ ایک مجمے کی نگاہوں پر سہر کر کے انہیں کچھ کرشمے دکھا سکتا ہے اور وہ بھی حقیقت نہیں ہوتے بلکہ نظر کا دھوکا ہوتے ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے فَأَرَادَ أَن مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقَنَاهُ وَمَن مَعَهُ جَمِيعًا آخر کار فرون نے ارادہ کیا کہ موسا اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکھاڑ پھینکے مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا اسروف اللہ خروتی جی کم لفیف اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بس ہو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اور اے نبی تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو على الناس على اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے ال لین سبی ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خوشبو اور بڑھ جاتا ہے پلدو ایم ما تدعو فلہو الاسماء الحسنا وَلَا تَجَهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اے نبی ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارا کرو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں یہ جواب ہے مشرقی نے مکہ کے اس اعتراض کا کہ خالق کے لیے اللہ کا نام تو ہم نے سنا تھا مگر یہ رحمان کا نام تم نے کہاں سے نکالا ان کے ہاں چونکہ اللہ تعالی کے لیے یہ نام رائج نہ تھا اس لیے وہ اس پر ناک بون چڑھاتے تھے اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ مکے میں جب نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم یا دوسرے صحابہ نماز پڑھتے وقت بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو کفار شور مچانے لگتے اور بسا اوقات گالیوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے تھے اس پر حکم ہوا کہ نہ تو اتنے زور سے پڑھو کہ کفار سن کر ہجوم کریں اور نہ اس قدر آہستہ پڑھو کہ تمہارے اپنے ساتھی بھی نہ سن سکیں یہ حکم صرف انہیں حالات کے لیے تھا جب حالات بدل گئے تو یہ حکم باقی نہ رہا البتہ جب کبھی مسلمانوں کو مکے کے حالات سے دوچار ہونا پڑے انہیں اسی ہدایت کے مطابق عمل کرنا چاہیے وقل ول کی علم کل مینز الم یا کل علیم مینل و کب ہوں تقبیر اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ آجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو اور اس کی بڑائی بیان کرو کمال درجے کی بڑائی